بسکر اللہ یہ منا کا ذکر ہے نا کہ منا میں تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو اب منا ہی کے متعلق منا میں رہنا ہے تین دن دس ذیلج کو واپس پہنچے دس کا پورا دن گیارہ کا بارہ کا اور یا پھر تیرہ کا بھی تو پھر کرنی ہے رمی شیطان کو مارنے ہیں کنکر اور دس ضلحج کو پھر گیارہ کو پھر بارہ کو گیارہ اور, اور بارہ کی رمی دونوں جو ہیں وہ زوال کے بعد ہیں اور تیرہ کی رمی اگر وہ رکے بارہ کو اور سورج ڈوب جائے یا تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بارہ ذیل کو نکل جائے اس سے منا کی حدود سے ٹھیک ہے اگر سورج ڈوب گیا منا میں ہی تو پھر اس کے لیے رات رکنا ضروری ہے اور موقع ملے تو رکنا چاہیے وہاں کوئی نہیں رہتا مسجد خیب ایک مسجد ہی ہے اور اس پہ بھی فوج کھڑی ہو جاتی ہے سعودی نہیں رکنے دیتے وہ کہتے ہیں جاؤ مکہ مکرمہ کو نہیں رکنے دیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو رکے تھے اگر ہو سکے تو اس رات کو رکنا چاہیے بڑی برکتیں خدا نے اس رات میں بھی رکھی ہیں پھر اگلا دن آ گیا تیرہ ذیلج کا اب تیرہ ذیل کی رمی جو ہے اس نے کرنی ہے اگر زوال سے پہلے کر لے گا دوپہر سے پہلے کر لیتا ہے تو یہ مکرو ہے اصل وقت سنت کے مطابق اس کے بعد ہے زہر کے بعد ہے زوال کے بعد ہے اس لیے بعض مفسرین نے یہاں جو لکھ دیا ہے نا کہ تیرہ ذلحج کی ورمی کرے اگلے دن یعنی صبح کو وہ انہوں نے فقہی مسائل کی طرف نہیں توجہ کی تو فقہی مسائل فقہ کی کتابوں سے دیکھنے چاہیے یہاں سے کچھ آئیڈیا تو ہو جاتا ہے ان چیزوں سے مگر اصل مسئلہ وہاں سے پتا چلتا ہے اور اسی طرح یہ جو یہ جو جن کیس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اس بیان کے بعد وہ کیسے اس میں ڈال دیں گے اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ رمی کے احکامات کیا ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو وہاں پر وزقر اللہ فی ایام معدودات اللہ کو یاد کرو کچھ دن دس سے دس گیارہ بارہ تین دن فمنتاجل فی یوم اور جو جلدی کرے صرف دو دن وہاں گزارے دس تو گزارنا ہی تھا دس میں تو اس نے سب سے پہلے رمی کرنی تھی صبح جا کے رمی کے بعد قربانی کرنی تھی قربانی کے بعد سر کے بال اتروانے تھے اور سر کے بال تیسرے کام کے بعد اس نے تواف زیارت کرنا ہے تواف زیارت بارہ ضلحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو دس ضلحج ٹھہرنا نہیں ہے فمنتا اجلف یو مین جو جلدی کرے یعنی دو دن سے ٹھہرے گیارہ بارہ فلا اسما کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ فمنتا اور جو تاخیر کرے یعنی ایک دن مزید ٹھہر جائے تیرا ذیلج کو بھی فلا اسمع علی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لمن اتقا یہ تقوی کی بات ہے خوبی کی بات ہے اچھائی کی بات ہے تیرا ذیلج کو بھی مارے بطخ اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا والمو اور یاد رکھو اللہ کو تو شرون تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے جس طرح رفات کے میدان میں تم جمع ہوتے ہو جیسے مینا میں تم جمع ہوتے ہو ایسے ہی ایک دن اللہ کے سامنے پیش, کے بھی جمع، پیش ہو جاؤ گے جمع ہو جاؤ گے بطق اللہ اصل بات یہ ہے کہ تقوا اختیار کرنا بار بار کہتے ہیں جہاد میں بھی حج میں بھی کہ دیکھو خدا سے ڈرتے رہو والم و اللہ تو اللہ کا خیال رکھنا تم اس کی طرف جا کر جمع ہو جاؤ گے یعنی حساب و کتاب یہ چیزیں ہوں گی حج کے مسائل میں ہم نے جان بوجھ کے اتنی ڈیٹیلز بیان نہیں کی کیونکہ وہ جو کیسٹس ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے حج کے لیے یا جانے کا ارادہ ہو تو ان کو آپ سن لیں گے اس میں الحمد للہ تینوں حج ہیں اور تینوں کا احکامات مناسب حد تک بیان ہیں